والے ہمارے ایک بہت ہی پیارے ہمارے دوست اور ساتھی اور ماشاءاللہ وہ جو ہیں عاشق اشاک ہیں سرکار رفت و السلام کی بارگاہ میں بہت پیاری پیاری ناطے پڑھتے ہیں ان کا سوال ہے حضرت صاحب کہ اپنا نام سگ مدینہ رکھنا کیسا ہے اور رب العالمین نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اسی طرح اپنے آپ کو کتا کہنا کیسا ہے اور لیکن کتا تو ہر جگہ ناپاک ہوتا ہے تو اس بارے میں بتا دیجئے بڑی نوازش ہے آپ کی جزاک اللہ خیر اور ہمارے عظمت بھائی نے بھی ہاتھ ریز کیا ہوا تھا اگر انہیں بھی موقع مل جائے تو نوازش ہوگی جزاک اللہ خیر جی واقعی ننیل بھائی آپ ہمارے مشکور ہیں کیونکہ مشکور وہ ہوتا ہے جس کا شکریہ ادا کیا جائے تو ہم سب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ ہمیں سب لوگوں کو اتنا سواد جو ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں لہٰذا ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور آپ ہمارے مشکور ہیں تو میرے بھائی وہ جو ناپاک کتا ہوتا ہے وہ چار ٹانگوں والا ہوتا ہے اور وہ واقعی ناپاک ہوتا ہے لیکن چار ٹانگوں والا بھی اگر کسی ولی کے پاس بیٹھ جائے نا تو اس کو بھی اللہ پاک کر دیتا ہے اس کا ذکر قرآن میں کر دیتا ہے تو جو واقعی کتا ہو چار ٹانگوں والا ہو ناپاک ہو وہ بھی ولیوں کے در پہ جا کر بیٹھ جائے تو وہ بھی پاک ہو جاتا ہے وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے تو جو یعنی کتا غلام وفا شار جیسا کسی اللہ کے ولی نے کہا ہے کہ کتے میں جو سستیں ہیں اگر ڈس ستے آدمی میں آ جائیں تو وہ ولی ہو جائے ان میں سے ایک شخص یہ ہے کہ کتا اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے اگر بندہ بھی اپنے مالک کا وفادار ہو جائے ایک شکست کتے کی یہ ہے کہ وہ مالک پر جو مصیبت آتی ہے خود جھیل لیتا ہے آگے کھڑا ہو جاتا ہے اگر آقا کا کوئی حملہ آقا پر کو آکا حملہ کرے تو کوئی غلام اپنی جان پر جھیل لے ایک ففت یہ ہے ایک ففت یہ ہے کہ کتا جو کتا جو نسلی ہوتا ہے وہ بھوکا بیٹھا رہتا ہے اپنے مالک کے سوا کسی کے دروازے پر جا کر کھانا نہیں مانگتا تو اگر ہم بھی اپنے آقا کریم سلوسل کے دروازے پر پڑ رہے اور ان غیروں کی طرف نہ دیکھے تو انشاءاللہ یہ سفتیں جو ہیں یہ اگر پائی جائیں تو پھر آ, انشاءاللہ العزیز عزیز آدمی جو ہے وہ بلی بن جاتا ہے اس طریقے سے اودیا نے اس کی صفات جو دکھی ہوئی ہیں اگرچہ وہ ایک ناپاک جانور ہے لیکن جب یعنی کسی کو حضرت سینا آ, علی رضی اللہ عنہ کو اسد اللہ رسول کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ چار ٹانگوں والا شیر نہیں ہوتا وہ دم والا شیر نہیں ہوتا جو ناپاک ہے مقصد یہ ہے کہ اس حضرت علی میں شیر کی قوت ہے شیر جیسی بہادری ہے تو جب آدمی سگے مدینہ کہتا ہے تو وہ چار ٹانگوں والا کتا مراد نہیں ہوتا بلکہ وفاداری بھی مراد ہوتی ہے وہ آقا کا میں وفادار ہوں میں آقا کا غلام ہوں تو اس طریقے سے جیسا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ حکم شروع ہے مصنف امام ام احمد میں موجود ہے کہا کہ میں عمر سے پیار کرتا ہوں رضی اللہ اور مجھے اگر پتا چل گیا عمر نے اس کتے سے پیار کیا تو میں اس کتے کی بھی خدمت کیا کروں گا میں اس سے بھی پیار کیا کروں گا تو اس لیے وہ تو میرے بھائی جس کا پیار کرے چاہے وہ چار ٹانگوں والا کتا ہو غلام اسی سے پیار کرتا ہے تو ہم وہ کتا نہیں مراد لیتے بلکہ ایک وفا کا پیکر مراد لیتے ہیں ایک غلامی کا مجسمہ مراد لیتے ہیں کہ وہ کتا جو ہے یعنی جس میں وفا بھری ہوئی ہے جس میں غلامی کی فرشت بھری ہوئی ہے جو مالک کے گھر کی رکھوالی کرتا ہے ساری ساری رات بھونگتا ہے اور چوروں کو مالک کے دروازے کے اندر نہیں آنے دیتا ہم وہ سفت اگر پائی جائے کہ ہم گستاخوں کے سامنے یعنی شور مچائیں کہ یہ میرے آقا کی عزت کو ڈاکا مارنا چاہتے ہیں میرے آقا آکا کئی ان وسلم کی عزت پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم شور مچا کر لوگوں کو جگانا چاہتے ہیں تو جگا لیں تو پھر اگر ہم وہ سدے مدینہ بن جائیں تو میرے بھائی اس سے بڑی اور بات کیا ہوگی مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے آپ کو یعنی سگے مدینہ کہا تھا تو اسی لیے کہا تھا کہ مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پتا تھا کہ مدینہ کے کتے کی کیا عظمت ہوتی ہے کیا اس کو بہاریں ملتی ہیں تو اس لیے وہ حضرت بابا بلے شاہ بھی کہتے ہیں نا کہ راتیں راتی جاگے شیخام راتیں جاگن کتے اٹھے اتنے جا رڑیاں پہ ستے تو یار منا لے نہیں تو بازی لے گیا کتے بھائی اگر وہ کتا جو اپنے مالک کے گھر کی راکھی کرتا ہے رکھوالی کرتا ہے چوروں کو ان کے قریب نہیں گھر کے قریب نہیں آنے دیتا اگر ہم اسے اللہ جل مجر کریم یہ کام لے لے کہ سونا جنگل راتوں اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے تو ہم تو ان چوروں کا پتہ بتا رہے ہیں ہم تو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں یہ چور ہیں ان سے بچ جانا یہ میرے آقا کے علم پر ڈاکا مارتے ہیں میرے آقا کے نور پر ڈاکا مارتے ہیں میرے آقا کی حیات پر ڈاکا مارتے ہیں تو بھائی ہم تو انہی کا یعنی وہ طریقہ اپنا رہے ہیں کہ لوگوں کو جیسے کتا بھونک بھونک کر اپنے مالک کی رکھوالی کر کے مالک کو جگاتا ہے ہمسایوں کو جگاتا ہے کہ دیکھو چور آ گئے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی کہیں ہم ہمیں ہم کل کو یہ کہہ دے یہ شور مچایا کرتے تھے دیر رات کہ یہ گستاخ آ گئے ہیں یہ نبی کے منکر آ گئے ہیں ان سے بچ جانا یہ نبی کے علم کے منکر ہیں یہ نبی کے نور کے منکر ہیں یہ نبی کی حیات کے منکر ہیں تو اس لیے میرے بھائی آ, اس ان مانوں میں اگر کوئی سگے مدینہ بینکوں میں کتا بھی آتا ہے یہ ان جیسے بلکہ ان سے بھی گائے گزرے وہ تو جو اپنے آپ کو سگے مدینہ نکل آتے وہ تو کتوں یہ چار ٹانگوں والے کتوں سے بھی گائے گزرے ہیں اللہ نے تو ان کو ان سے بلند کیا ہے وہ جانور اچھے جنہوں نے میرے محبوب کو پہچان لیا وہ پتھر اچھے جنہوں نے میرے محبوب کو پہچان لیا وہ مدینے کی بلیاں اچھی جن کے نام پر میرے آقا نے نام ابو حرا رکھ دیے تو بھائی وہ جانور جنہوں نے آقا کی زیارت کی وہ کہاں اور کہاں ہم جیسے کمینے لوگ میں تو کہتا ہوں کہ ممکن ہے کہ کوئی کتا ہم سے اس لیے ناراض نہ ہو جائے کہ یہ مدینے کے کتے کے ساتھ جو ہے یہ یعنی برابری کر رہے ہیں کہاں مدینے کی پاک گلیاں اور کہاں وہاں کے وہ آ, یعنی جانور کہاں وہاں کے وہ پرندے اور کہاں ہم جیسے گناگار اور ہم جیسے ناپاک اور پلید قدموں اور جسموں والے لوگ تو میرے بھائی یہ کوئی تھوڑی سی بات ہے مدینے کا سب کہلانا اپنے آپ کو یہ تو بہت اونچی بات ہے تو ایسی باتوں میں یہ گستاخ لوگوں کو کیا پتا ہو کہ مدینے سے نسبت مل جائے کسی طریقے سے بھی مل جائے تو وہ نسبت جو ہے وہ آ, انشاءاللہ پار لگا